قسم ہے زمانے کی ان الانسان بے شک انسان لفی خسر البتہ خسارے میں ہے نقصان میں ہے الا لذین سوائے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے وہ امل الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے و بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی وا سو صبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی سورت الہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل ہلاکت ہے لکول واسطے ہر اس شخص کے حمزہ جو منہ پر ایب لگاتا ہے لمزا پیٹ پیچھے برائیاں کرتا ہے اللہ وہ جس نے جمعہ جمع کیا مالن مال وقت اور گن گن کر رکھا اس کو یا وہ سمجھتا ہے انہ کے بے شک ماں اس کا مال اخلدا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا کللہ ہرگز نہیں لم بزنہ البتہ ضرور ڈالا جائے گا فلحتما میں ادرا کا اور کیا چیز بتائے تجھ کو مل ہوتاما کہ ہوتا کیا ہے نار اللہ اللہ کی آگ المو قدا سلگائی ہوئی وہ جو تلو چڑھ آتی ہے بے شک وہ الم ان پر مسدا بند کی ہوئی ہے فی امدن ستونوں میں محمد لمبے لمبے سورت الفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم علم طرح کیا تم نے دیکھا نہیں کئی کس طرح فلا کیا رب کا تیرے رب نے بے اصح ہاتھی والوں کے ساتھ علم یج کیا نہیں کر دیا کئی دہم ان کی چال کو فی تدلیل گمراہی میں یعنی اکارت ارسلا اور بھیجے الم ان پر تیرن پرندے ابابیل جھن کے جھن ترمیہم پھینکتے تھے ان پر بحجار پتھر منسجیل کنکر کے قسم کے پجا تو کر دیا ان کو کاسفم اکول کھائے ہوئے بھوس کی طرح سورت قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لئی لا فی مانوس کرنے کے لیے قریش قریش کو ایلا فہم مانوس کرنا ان کو رہل تشتا سردی کے سفر میں وصیف اور گرمی کے فلیا بدو بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں ربہ رب کی حاضل بے اس گھر کے الزی جس نے اطامہ کھلایا ان کو منجو ان بھوک سے منہم اور امن دیا ان کو من خوف خوف سے سورت الماؤن بسم اللہ الرحمن الرحیم ار ای تزی کیا دیکھا تم نے اس شخص کو یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے جزا سزا کو فذالک لکل پس یہ وہ شخص ہے یدو التیم جو دھکے دیتا ہے یتیم کو بلا یادو اور نہیں رغبت دلاتا اللہ تامل مسکین مسکین کے کھانے پر یا کھانا دینے پر فبعیل پس ہلاکت ہے لل مسلین نمازیوں کے لیے اللہ وہ لوگ ہم وہ انسلاط ہم اپنی نمازوں سے ساہون بے خبر ہیں اللہزینہ وہ لوگ ہم یراون۔ وہ دکھاوا کرتے ہیں وہ یمنا اور روکتے ہیں الماون برتنے کی چھوٹی سی چیز کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی 111. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. ويل لكل همزة اللمزة للذي جمع مالا وعدده 114. 124. كلا لينبذن في الحطمة 125. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة 127. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة 128. بسم الله الرحمن الرحيم اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصٍ مَّأْكُولٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم شا سوئی کلیا بہ دل بلدی اکو بس وحمن روحی 111. الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين 112. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 119. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون